تبزیر کیا لفظ استعمال کیا بھائی آپ نے کوئی صاحب یہاں بیٹھے ہیں ذرائع وضاحت کر دیں تبزیر کیا سراف کا مانا تو یہی کہ بے جا کلو وشرد ولا تو صرف کھاؤ پیو مگر حد سے مت بڑھو اسراف مت کرو یعنی ضائع مت کرو کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں اصراف جو ہے اس کا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں اور کسی معاملے بھی حد سے مت بڑو اب میں ایک مختصر باتحت کی دلچسپی کے لیے کہہ دیتا ہوں علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اپتی سفیر روح المانی میں ایک جگہ سے نقل کیا ہارون رشید خلیفہ وقت عباسی سلطنت کا ایک نصرانی طبیب تھا جو عیسائی اور وہ اتنا بڑا طبیب تھا کہ بادشاہ کے برابر میں اس کی کرسی ہوتی اور عموماً جمع غفیر لگا ہوتا علماء کا اس عیسائی نے محض مسلمانوں کو پریشان کرنے یہ علماء کو نیچا دکھانے ڈی گریڈ کرنے ایک سوال کر دیا برے دربار چونکہ یہ طبیب تھا کہ حضرات علماء کرام یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کوئی آیت تب کے متعلق ہے کیونکہ یہ طبیب تھا کہ طب کے متعلق کوئی آیت ہے ایک عالم دین کھڑا ہو گیا مسلحت وقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا اللہ تعالی نے پورے طب کو ایک آدھی آیت میں بیان کر دیا ایک مختصر آیت میں بیان کر دیا علمِ طب عیسائی کو بڑا تعجب ہوا کہنے لے آیت پیش کرو وہ عالم دین کھڑا ہوا انہیں کا اللہ تعالی فرماتا کلو وشرب ولا تو کھاؤ پیو مگر حد سے مت بڑھو یہ ہے سارا طب جو قرآن مجید نے ایک آدھی آیت میں بیان کر دیا اس نے گردن جھکا لی کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا اس لیے کہ سارے امراض جو ہیں وہ پیٹو لوگوں کو ہوتے بہت سے لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں ان کا نظام یہ ہے کہ یہ کھانے کے لیے جیتے اتنا کھاتے ہیں کہ اٹھ چل بھی نہیں سکتے ساری بیماری تو اسی میں والا تو صرف حد سے بڑھ گئے اس نے اور کیا کیا علماء کا امتحان لینے کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی تمہارے نبی کی حدیث بھی ہے علم تک پر وہی عالم دین کھڑا ہوا اور کہا علم طب پر تو حضور کا ذخیرہ موجود اور آپ غور فرمائیے بخاری شریف میں پوری کتاب علم و طب ہے اور اس میں طب کا بیان کیا گیا حضور کون کون سی دوائیں کھاتے پرہیز کیسا کرتے وغیرہ جس پر ہم کسی دن انشاءاللہ کلام کریں تو اس عالم دین نے کہا میں ساری حدیثوں کو چھوڑ کر ایک حدیث بیان کرتا کہ جس میں ہمارے نبی نے علم طب میں سب سے بہترین بات ہو پورے علم طب کو بیان کر دیا سنیے وہ ہمارے ڈاکٹر حزادی ہی موجود ہیں ہمارے مجمع میں سنیے آپ کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میدا جو ہے مادہ اس کو میدا کہتے ہیں اس کو مادا یہ تمام بیماریوں کا پنڈارا ساری بیماریاں اسی سے جنم لیتی اور آدمی سے وہ کام لو جس کام کا وہ عادی ہو علم طب کے اعتبار ایک آدمی دفتر میں لکھنے والا اور اس سے کالاک کی چنا کر دو وہ کام کرے گا جو بلاک کی چنا والا اسے دفتر میں بٹھا دیں کہ ذرا دفتر کا حساب کرو تو کیا حال ہوگا پر کوئی آدمی جس کام کا وہ عادی ہو اس سے وہی کام لو جس کام کا وہ عادی ہو دوسری بات دو ہو گئی تیسری یہ ہے کہ فرمایا ہمارے سرکار کے ارشاد یہ ہے کہ پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے پرہیز تمام دواؤں کا سردار طبیب نسرانی نے سن کر کے کہا واقعی اگر تمہارے نبی کا یہ ارشاد ہے تو قسم خدا کیسا لگتا ہے اس زمانے میں جو حکیم مشہور تھا اس کا نام تھا جالی نوس یہ حضور علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کا گزرا اسی قتیب اس زمانے میں غالب تھا حکیم جالی نوس آج تک بھی اس کے نسخے چلتے تو اس طبیب نے کہا قسم خدا کی یہ تمہارے نبی کا ارشاد اگر ہے تو لگتا ہے تمہارے نبی نے حکیم جالی نوس کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں سارے تم کو بیان کر دیا بلا تو صرف اسراف مت کرو اور ہمارے یہاں کھانے پینے میں کتنا اصراف ہوتا ہے کہ حکیم سید گورنر تھے سندھ کے ان کا بیان چھپا دوسرے دن جنگ نے اداریہ لکھا اور وہ بیان یہ تھا کہ کراچی میں شادی حالوں میں اور دعوتوں میں دو کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا کیسا اسراف دو کروڑ کا کھانا پھینکا جائے گورنر کہہ سعید کو تو پیچھے چھوڑ دی یہ گورنر کہہ رہا جنگ نے اداریہ لکھا کہ جس شہر میں لاکھوں آدمی بھو کا سو رہا ہو اس شہر میں دو کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے شادی حالوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کھانا کیسے پھینکا جاتا برا مت مانی حق کڑوا ہوتا ہماری یہاں اب تو کچھ زری... آ... کچھ سدھار آ گیا منہ ہمارے یہاں ایک بجے ڈیڑھ بجے سے پہلے تو کھانا ہی شروع نہیں ہوتا ایک محفل میں ہم گئے مصروف آدمی ڈیڑھ بجے تک بھی کھانا شروع نہیں ہوا تو شکریہ کا ٹوکرا ان کے سر پہ رکھ کے کر کے ہم چلے آئے کہ جب ڈیڑھ بجے بھی رات کا کھانا شروع نہیں ہوگا کیا ہوگا اب ایک حاوی سے آدمی فطرت کے بھر کر لے لیتا کھانا جناب وہ بوٹی ہے مرغی کی ٹانگ اب جب کھانے لگے تو بھائی وہ تو پیٹ ہے یا لالو کھیت ہے کتنا کھائے گا دو چار بوٹیاں کھا لے تھوڑا سی بریانی اب بچ گئی بچنے کے بعد ہماری یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کا جھوٹا کھا ہے یہ ہماری رواج نہیں اور حدیض شریف میں ہے مسلمان کا جھوٹا کھانا اس میں شفا ہے اگر مسلمان کا جھوٹا کھانا کھایا تو اس میں شفا ہے اور مسلمان کا جھوٹا پانی پیا جائے تو اس میں بھی شفا ہے اب کیا ہوتا یہ ہماری وجہ بنگی سارا کھانا پینا ہم پھیک دیتے ہیں اور میرا مشاہدہ یہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ اسراف چار آدمی مہمان پورا ایک بکرا بنا لیں اور بکرا بنانے کے بعد دو دو چار چار نیوالے کھا اور سارا دسترخوان لپٹ کر کے گھوڑے میں ڈال دیا یہ سب سے زیادہ وہاں اور پھر کبھی بات نکلی تو میں ایسے کروں گا جو دنیا میں نے گھومی جنہوں نے روٹی کی قدر نہیں کی آج وہاں لاکھوں آدمی بھوکوں مر رہے روڈیوشیو کا کیا حال سومالیا کا کیا حال لاکھوں آدمی بھو کے مرے گمان غالب یہی انہوں نے روزی کی قدر نہیں کی اسراف کیا اس لیے ان پر یہ بابا آئی ہے حدیث شریف پھر آگے سوال حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام یہ سب کے لیے عموماً ہم لوگ اس سے غافل حضور گھر میں تشریف لائے ایک روٹی کا چھوٹا ٹکڑا زمین پر پڑا تھا اب کہاں امام سید الانبیاء امام الانبیاء روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد آپ نے اسے تناول فرما لیا اور کھانے کے بعد کہا صدیقہ کھانے پینے کی چیزوں کی قدر کیا کرو روٹی اگر کسی قوم سے منہ مو موڑ لے تو دوبارہ واپس نہیں آتی تو ہمیں رسک کی قدر کرنی چاہیے اور اشراف سے بچنا چاہیے آگے کا سوال